پارا دا دار راضی فی صفات اللہ کل شین قدیر دس نشا بالکل شین آئی نا صغراک حقیقی ہے اللہ صفا د بندیان صفات کے حقیقی کے دے نشی استغراک اور فی نہیں صورت تک کل لا بار سورت استغرات کے اور فی دے حقیقی میں کل تکراہ کے اور فی قرآن کے دیا بار کین کر لیش ہے تفصیل سے تفصیل میں فل شہر تو لے بعض منزل کو لے نہیں اور خاندانی سے عرفی اور توادف نے مراد عرفی مراد میں عرفی نے مراد سر ار آسمان سے دا انسان دا معیشت سر د خلافت سر تعلق لئی ہر گلے سے خلیفے خلافت سے تو ہی مانے فہدے اغستل رزمت شاہ دسم کے لاشاں چکم سی جنا فید کی ضرورت تھے آلے اور تخلی آ برابر خبر رکھے جیوی لکات اللہ تو علیہ السلام طورقارا شموی ادارے قیدی کیفیات یہ دیکھتے لو لسمان آسمان جمع کرنا یہ سم پارو کی پیو مانا پر خاص نے یہ سم یو تو ہی آلم تو ہوا جی سر اب قرآن کی کلچر پہ ہوا شی روح میم جیتا آلم ہو سم جدر شی مراد کی سفتی آلم پکی رکھے لنو رسمائے سفتیا ادا قرآن کی اکثر رائے آلم دس دان بدل کا جماعت المسلمین ہم یہاں راجمشی اور ممداد کو نا ادید دار پیدا کیا اثر پریکر کی اکثر پر ایک کی سدا معاہدین برباد کی خاطی مقابلہ دیکھ رہی بڑی تھا کاپر نہ ہوئے خاط معاہدین کاپیر وہ سمات المسلمین نہ میں تم آناہ بہت سمان اللہ مسلمین صفت جو کرے صادقین صفت دے خاشین صفت دے مومنین صفت سفت دے کو ماں سادقین میری کون عمار مسلمین دے جب جو مسلمین کی داخل صادقینوں کی داخل سے گھر یہ تو صفات ہوئی دل تاسما اسم عام دے عالم نیون کے اور شامل دہ مناسب شامل دئے کیفیات شامل اللہ تم سلم تعلیم اور بولے دا پکاری خلافت عربی کے لکے کو ایک کور کے دن نہ نہیں بھائی, بھائی, بھائی کی تجتا پائے کے بیشتا خلاف اچھا سلام لے کرے آیا تو مرائے ابا من ہو آیا کبلوں مسلدار واقع سجود واقع استخلاف نمکر عام فصری نے صبح کا ترتیب دے کر واقع و تعلیم اور اسمامف اور واقعی سب قدیم رشت چرائے ترتیب صرف نکسی رائے قول کرے او واقعام واقع اس کے خلاف روس پہ رہا ٹھیک اب نکسی روم غریب گلا خطائشی دلی لات مشکل سورت ہجر چپائے مکھ کے دا پیدائش دار علیہ سلام انی بشر من دا مت لی سورہ شر کی امرت تعلیم برابر کم کرچ سات اخواش ان میں سی دب اور تکاوائے شردائے اور دمت انجیوی رومڑے خوشاوے سی داؤ بین دس دیر چاو ہو شہنی سجدہ پامر تنجیزی کے مخ کے بعد پامر تاریخی کے پامر تنجیزی کی خلافت پیدائش و خلافت و تعلیم دا مخ کے اور پسیا مروسی سے بشاو سجداؤ کے دگست منافعاتی شدہ ترسیب القاضا کے ادے تو حق خلیفہ خلیفہ منتقبشی مستعیدی علم السرعی نت صبح تابے گا نا اکرام بہ کا ہے عزت بہ کا سجدا نافوس سرف بلوہت سو مانو راضی یو ماندا الحنا صرف سرخ کا تکول سجدہ ہوئی اگر جس طرح بسمتا نہیں سر ہوئے ہے نا کاغذ ہے اور صحیح گائے لو بھائی مان بلو بھائی سرجدو صرف خزان وہ انقاد آج کاغیرداری کا انقاد لوگ آتنک سے دے قرآن کی رام معنی قرآن میں وہی کتاب تفسیر تفصیلدار دروازے پچاخر انحم کر دارنگ انجمو و, و شجر یس نان نرسی جی کی اسم گئی یس نو دان تعویل نہیں بلکہ اللہ, دی دا دا دا اللہ مانا سی جانے بھی مین کو لے لو دانے سی دے کی تعویل کے لابا تاویل کابیل بنے مانا خقیفی ہوگا مانا لو کبھی ہائیو سی دان یہ بغیر مانو باناجری تو کفیات کے دو بكیف استعمال یا بسی گاں اور فیا بغیر دشرائنا بغیر دور سے شرائط اوسی او انہنا یا سر فضم کمانے کی خوبلی لیکن بینیت الیکرام بینیت تہیا تعلق مرگی قبلے سر تعلق دریو مرغی ہو جنگ اچھا تنا سے بڑھ کے سوال قبل قبل تمخا اس اس تو بغیر قبلے نہیں کیبلے سر جنگ میں کہا سیدھی ضرورت تو نیو سید د اکرام و دتحیہ یا سرفی ان سر پمکوان کی, کی سی تکریم اکرام تہیا دن ارف نیو فسری و, دا پا و, کیوں؟ سجدہ و, بلین حنا و دن یوسف السلام تدا سیوا و فارس وغیرہ کی بدائے چلے گا سر بحل شرطا سر وسمک ناد نارا وائٹ سر خوان کی, کی بادشاہ سیب تھا حدیث پر اس دا فارس والے ایران والا دی بمک کے سرف کا تکاؤ کا نا سلام دا پارا دئی سلام سو سرف کا تکول یا سرف عزمک بانی کے خول سیکھ دے سیکھ دے حکم کی کشلیت کدارے اگر چپنیت دے کرام دہی بانی سرف عزمک بانی کی دی دا حرام دا یقیناً حرام قطعی اور دیر پکاؤ کفر دیر توفر میلے علامہ کا کفر کفر ہی, دا دا ہی عالمگیری تو کفر اگر چپنت دیکرام ہو تو تعظیم ہی کری تو تعظیم ہوئی تو سر پسم کی ری کر تندے کی مکری تحریمی زبل اتفاق کمخنو متنوع کی جائزرین کے لیے کثیر وغیرہ مدارے چدا ہوا کو لیکن منسوخ شیر دی میں لگ کے منسوخ اللہ نہ سر چٹونی سوامت خبر دیا تو سیدھو تلے عبادت ہوئے سیدھوں عبادت تم اب ہم پنج بانے بینار پاکی دانے پاخی دم دا آدودیت چاہ تو سرخ کا تکے یا سرفمتانے کے دے دسی دو تر عبادت دے گا پاکی د عبادت داخلا سات دا محدود دے الاح دے اگر چپ خریدی شراب مان کے الاح خدا کی علاحدوں ہی وہ آخدار دیں وہ دکھدار دے مشکل خشال ہیں خداگرست ہیں ہائی پورے آج مل رہے ہوئے تبھی میں اللہ کا سرخ کا دکین دیتا سی دال تو ہی دیتا حرام گزار اللہ یا دور اور حبادت کے داؤ داو ہو تیرے کمشے مراد دے علماء لما پھول چھ سج مرادہ اور تائر عائد کی راکڑے الہ علا ملائب اس جزان لہ اللہ اللہ تو سجدہ ولی دوز لا دوز آدم کے لیے دوجلا مجھا دمن یا الہ آدم تمخ کے صرف کبلت جوڑا کہ استعمال وغیرہ نکلے نقد صحاب تاک سردار عبد اللہ نواز ابارے سیدا سلدا دا تہی بل این ہے فصل ازم گرا منسوخ نکلی کا تک ہے آدم علیہ سلام و عزت دبار سلام کین ہے کہ سلام کے خیر سرو تخ کا تک انشنا ہو تو اسی آدھ بال تم سلام کی نسر کا تک مڑ تم سرخ کر تک اور سلام نے کہیں ایکداری کرتا مل کر بہرے نے بہرے نے آؤ بل مل کے آو کسی ریاض کرو پورو تو بستا بادشاہ مطلب چلو کی بع مرگر چین کی کتر یہ روی دریاز بادشاہ امیر عبد اللہ سے روانس وتےشوڈان ادا نا شریف کا تکڑے روان سر روان دا, دا مور سلامی پین ہے نا دور آدلتے نداز محمد کی منسوخ دوا ہے اس بل آدم واندار سلام بطور سر نقر تک ہے دے اکرام آدم نہ پا رہا سے کتابوں کی سلج تعظیمی ہوئی منگت تعظیمی نہ ہوئی منگت ایک اکرامی ہوئی تعظیم ہو عبادت دے گا تعظیم ہو عبادت ہوئی اور حدیث کی رازت سراغل تا تا فرمائے بندگی درد کا خصاص روڑے میں جمائے اکرام کہ تعظیم میں کہا دعا تعظیم نو مقصد اکرام مقصد ہو سیدھا عبدالحب میں عباس نہ عبدالحب میں مسور نے دام نقل لے چا سید نے ان مونخا سے مقرروں ابھی میں بالکل منگا قبول مقرر بھی کر سب لکھوں کی یہ صبح زری سکھ سری سکھ سری آئے میں کلام نے متصل غمن قطع متصل سسنا عام رحلان بن بنا تو سسنا متصل کی ریشی چی ابلیس د جنس ملائے تو نہیں کری نیسے سسنا متصل نوچاو لماو پریبانے قول کردے اور ابلیس دو ملائکو دے جنس نہ ہو دیو جن اسسنا متصر اللہ کردے اسی اللہ ابلیس اور پامر بھی سجود کردے داخل ہو کنیدن توضا نہیں سکتے جنان الملائکتیں ابلیس بیان ابلیس اسسنا والی پر زبش اللہ الملائکتیں دے داخل ہو گئے پائی بال بہت قرآن کے لیے کان ملے جن نے سوارا یو تعیم تعیل تیگر کان مل جن نے جن کی کسم نو یو جن او چیریب ملائے ملائے تو نو دیدانش جا تو ندا کلو نے دی کلا صحابوں نہ نسبت کی فلان کی را فلان کی سیرا لکھی جدا اخوال ملائے کو نہ ہو جند ملائے کو ندی دا ٹول روایت رسی الاحبار اخبار کا. کابل اخبار اگر سیمانا ورنہ کنٹرول میں اسرائیلی روایات اسرائیلی روایت دے منصور جڑے سخت رو سے اور جن نہ ملائے کو نیفریا سی در منصور کے نو سیدار قرآن کا نئے جن اور جن اور ملک پو کے قرآن سنت سابت قرآن کی فرمائی جنات دا ابلیس دا دی اولاد کی ضروری تم ملائے کو اولاد ہونی تخر کے باللہ خلک ملائے خلک چنگل بل قانون جن نہ منہ کو ملائے عبادت کرے لفظ دلیل جن غیر یا ملائ کو حدیس کرا ملائے نہ پیدا کری لم کر متاثرینائیں متصل کی جنسیت شرط نے صرف دخول شرط پہ مست داخلے کو میں نو کی آگا بس دیکھیں متصل ہوئی نو دیکھو داخل ہوتا نا کا نا مغمور بل ملائے کافس ملائے کو نا خیر رتی نہاری سس نام قطع کڑا سواد بک دے خدا ملاقات کر نہ دم ذکر دے یا ثبوت سب ذکر نہ سبت خش راست کی طرح امر تک یا ماتا خدا کے ہوگا گا پامر کے خداخل ہو گئے کابل کنکر تقدیر دے پا رہا چکن ابلیس یا پرانی کریم کے مختلف سورتوں کے بائیں جڑی یادم سجود دمیوں کو میں نے سازی دی بل سر ابا بل و ستخب برآبل کانے میں نلکافرین بلد بل رے سبلان لے سورے راست کے راجی خلق تو نہیں منارے من تین تو منتی مختلف دینکار تھی ہر مناسب ذکر دی صورت کی جامع الفاظ تو دی صورت جوڑا کرتے اخوال دی گری سیری ٹول پر اس دریو کی داخل ابا وسط بر و کانے میں نلکاخری نہ ابا انکار کرے کار کرے آگرہ سے پیش کرو اللہ رکھ مقابلے کی آل قیاس اللہ دن نصد حکم پو مقابل لکی دو یہ تو آپ فل اللہ انکار کو دوبار نہ دو تود نہ داریں یہ انکار ہو تو گسوخی سی مستحد سے مستحد کلے لو نس نہ منی پاویر بانی نہ منی گنگار یا سوال کی نہ نہ د انکارےتہاروئی حالت لڑی نہ حق بنی آدم دے انسان دے پیری دو مخلوق حق دو دو دو کا تقبار موت مطلقاً مانا دے تکبر کل راضی لوئی بے تبارل سہقاک دیو جندہ لا تو صفت کے راضی الم تقد لہولیا حق دلوید آگر ہے اگر سے تکبر مانے حق دلوئے مخلوق بیاہ مسٹر حدیث کے لئے معنی کڑے. کبر سے یا رسول اللہ اب جواب کی بطور الحق وغم تو ناس دی تھی تک بر انکار کو دخنا پزد پینات بطور دیتے وغم تو ناس پرس حق, نا حق پرس قلب تصفکوری گوری تھی استقبال دخک نے سے چڑے انکار کی تو زد و اور حق پرس چھڑی تو گوری بوری دیتے استقبال ہوئی نوکان ملن کا ملتے دیا ملائکے ہو سی دو مل کے دو خل تو سر ولے سک بار کو کافرام نام پہلم دا اللہ کی اللہ کا پتہ خطاف کا پتہ ہو پتہ نہ لکیٹ میں سے سکھ بار ہو کو کیا مرج اخارش یا تفریح کو ماں کب انکار سے اول کول بان بھا سوال لات اور تپت ہو چی کافر بیاؤلائز دت اور تو ملائقے ملائ مجلس کو صدر کو کرامت تھے ابن نکسی جواب کیجیے تو کرامت نہیں دے تھے بے دل تر جنید اور امام شافی رحمہ اللہ دلی اقوال رانا کلکری اقوال ہے تم رجولہ یتی و فی المائیں فلا تولا کل ستا سر سر ہوئی نہیں صرف ہَا کے بو سطیں روائیں تو سڑوں کے مشما رہے دو ککی گئے تھے ماں ہتھا تھوڑ اگوام رنگ و اور سننا ددم شان پیش کے چدار پھر سے قرآن سنسر مطابق شلی گے اوکانا امن کبہ گورے کتاب سننے سے برابر اور ولی و کرامت یہ نہیں برابر ماہر صورت کے مقصد سری انعامات ذکر پسیدے آپ کھول ذکر آ رہے انعامات ذکر کرے ولاد من ضالمین دامات بھی لیکن دا فل نظر انعام تکلیف شرعی چلا من تھوڑی دا کار کوام مکوائے اللہ انعام رپان دام دا یا دا کل کل دا عمل اگر سیدھے مخالفت سبب دا پار دا خلافت عرضی پتا لگے سوا با انعام پتا لگے نہ پتہ لگے داموائے پابندی پہ جنت, جنت کس ہو لگے جنت کو بنے متن زیر نا جنت راؤ خس کو رام جنت ملے دا پرسمگ کی جنت پیو با نسبت امام ابو ہنی فرحت اللہ کرے تفصیلات پانی وغیرہ ایک باس کہ دا غلط سو دا سو دا دا دا تو سوپھی را جنت سو راہ کشمیروں کا جنت بتو دائیں بار کے استعمال ہی دائیں بارہ کے استعمال کو جن کا تزم فی ہا والا تارا نہ وہ پائے کہ وہ بکھی نہ وہ ور نہ وہ ولسکی نو بلس جنت دار سوا اے اللہ خختہ دائیں حکم کے نہیں ہی خبر سے لکروا اور داموائے دام رقیقت کے دا اللہ کے حدیث مرفو کے نگب بے تعین کے باس نشو کہنا غن ونا اگور انگور ہوا جگم کتاب نکلے تماکو چرسو خان بادشاہ تارا میں امکان لڑی ہوئے نہ تکرا واضح ظالمین سی ہو جائے کہ نہیں وہ خلق بد پیار سے ہوئی گناہ کرے گناہ کرو دا گاہ دا بات دا بارا ابھی بنے کی استدلالات کے لالاب کی اس علیہ السلام سلام کے یو اسد لال چلاب کا روان نہیں اور نہیں ارتقاب چولہا کو گناہ اور ادم علیہ السلام دے ارتقاب کرے گا نمال گنا کرے گا دوست لال ادارے فتح پورا میں اللہ جی سے کیربان کرے نو دا ظلم مگر گنا نا ہی نہیں کرے کہ سزا کے اللہ را کسکڑ کر سجا اور گناہ گناہ سلوم فتح والے بھارت نے تھوڑی سے اللہ تعالیٰ تو قبول کرام دلیل بڑے بانی گناہ گنا سروت سدارات پشکڑی اوسدیہ روس پیش کی سورت ہسا دمو رب فقوا اللہ یہ وی کرے نکڑے نہیں مگر گناہ اللہ فرمائی روایت کرے روایت نہیں مگر گناہ ڈاکٹر دلی دے دے سیدھا گناہ کرے آرات کی راضی علیہ لیربنا ظلم نان حسنا علم تحف اللہ دلیل سے کرے ظلم گنا ہی ماں تفصیل کی مختصر وسالے لی کرے گئے فلاسر کم اس میں کولمبیا کے مواقع از دک مواقع بنے مسئلے اول موقع اور تو باباب فیضر کی قاضی عیا صفا کری ازبالمسلمان علیہ السلام پبارد توحید کے علم دلہ و صفات کی پبارد ایمان کے پنہایت معرفت و بقین کی قبل نبوۃ تم باد نبوۃ تم کی شخص بہ نو دلی نسبت یاد جہل نسبت نبی تک ہے داخ بالاتفاق حرام ہے داول موقع موقع عصمت پبار دلال دعوت کے دار نیشا پوری اور قادی عیاس اجباحمدیالسلام پبارد تبلیغ و دعوت کے دار قسم درو دا تاریخ معصوم عمدن معصوم سہون و خطان معصوم پکرائے اعتماد و رپورٹش تفسیر شاطویہ لکھنی شفا چنگ لکھنی در موقع عصمت بعد و اقوال و اخباروں کی رمور دنیا اخبار نفس رفت تعلق لڑی پری کہ قاضی و شفا کی ویلی اتفاق نے رسلف ساری اعجما لائی چاندیال سلام تو دروگ و خلاف ہوا کہ خبروں نہ پاک یا مدن واہ ختان و پاک بالکل پا صاحب رام ادائی ہر خبر من لے چیری کے احتمال دو دروغ و نشا یو آدیش کا نبی سو سلم سا جیسا ہوا چند ساہ لگ رہا جی درو نہیں گسا ہو بانے عمل ساوان پڑے بسی جسا کڑے کل ابراہیم را سلام درو سلا اور محدثی ری می چاہ قی اکورائی تو کبیر کی راضی بھی کری را جو انداز قبض پمان درو کو خاصنے کذیب تبریر تو ہوں تعریض و طویل چلتے سلو موقع عصمت دے فباغ اعمال حجن الکار کے اس کے دسلے اجماعی مسائل دگ جمہورا نے لم دی قبائر بلاختیار اور سعائر کی بہادری اختلاف دے معدثین فقام و صغائر تو ارے سوائے اباز اکثر او لما محد پر تبھی رحم اللہ ابھی جائز دی اکثر اب چنا انبیاء پاک سوائے قبائر ناموت لکان تکی دن خیر شرک خبر روسی خبر کرتے دل انتظار سو سمجھیا پاس دیبیر مسلک مسلغ خبر اے کو تقیت شرک ہی بخیر یا مسلق حق خبر ہے دیتے طباق ہمیں دیتا وفا ہوئی ماف قطن پھر جب موقع آئے تصویر کابی عیاس کی سربس دیتا موقع خامس ہوئی جنمک دیر شد سلورم کے اختلاف دہسمت کرنے بہت سابق کہہ کی نا قبار سورج سنی کی اختلاف ہو عمت عائد صابر تھے نیشاپوری می دا قلتاب عمرکات کے چاندیا قبل نبوت القبائر شرف اکبر کی ملکری تمہید اب الشت سالمی کی ملکری شامی مجموع الرسائل کی لیکری چی پاتی دو امباس کی مالکلی دلیم بس بات دلیم کی بار باد نبوت قمل نبوت تھی اور دلیم کی بار نقلی کے باز اخلیل دا, دا, اخلی دا قرآن نذیر دلی امام رازی پر تصویر محدود علیہ کی لکڑی الگ دا دلالت کی چیز کو دملائے پروگرام بھی چ نام پامل اور پاک دا کے خلافا نہ کرے بلکہ پاک دیا آزن اس سے ڈال کرے تو غذب الزلال نے پامن بھی کیا ہمیا خری دو ام دلیل سورہ حزاب کے درشم آیا یا نسان نے بھی آتے من کن میں رفاحش مبینہ زاف لگ لابین تلک دبیتا کڑی دور کو نمالوں کے نبی گنا کڑی دلاچ ہزار گنب اور او خلاف دچما چی, چی نبی مستقری سورج اخراج پیدما انجا کم فتبین نبی چی گنا کی رفا شک بے نبی خبر اللہ تقیدنے کرے نصلاق دلیل پیبانی بالکل معصوم نے اگر سیدھا دلیل پپا دروت دلیل سورج بخارا سلو سلو خیات اکام میں پکا رو سیدھا زلگر دیا تو موشکل آیا. ان دلے سورت المبیا نیا ان کا نسار ہوں نل خیرا الخراب کے الفلا میں سگرا فری تو گنا شی سگر خرانے کا سوار کے سلے خیال ان میں دنال مستفی نے انبیاء اور فیار فلق گنافاخ سورجر کے لئے بارک منم مخلص بدھ نبی اللہ گلیلور من المؤمنین۔ دا داخری شیطان نوج کی کامبیا بل رسو کی شیطان سی گنانگائی کا یاسم جنی دی سورت کرائی نی جائے ابراہیم السلام دعا اولاد دبارا. کر اولاد دبارہ نہ امام پال کے نیشی جیا گنا نکی گن آیت کے دیا لسم دلیل لائنا لاہدی نراد نہ اور کو دلیل حضرالسم دلیل. دلیل سورت عال عمران عمان خان نے نبی عنا نبی بالکل غم نہ کہی خیاانت گناہ گنا سم دلیل الصف جو گرا آپ کے لما تفلا کفال ذکر قرآن عبد عبداللہ ہوئی ساتھوی عبداللہ مایا ذکر کری جوابلمسو کے تراج الگ اتراج الگ پایاتلو قرآن کے اور بل تراج دی خارجی جی قرآن کے کی لطرا آدم علیہ السلام عبار کا شجارہ کے قسط ابراہیم علیہ السلام قبار تذبات کی علیہ علی السلام ابارسور علی علی کے حود کے قس یوسف علیہ السلام قسد داروض علیہ السلام یونس علیہ السلام قسد مسا علیہ السلام سڑے وجلے دا مختلف غریبوں دا احتراج الداخل کو ہر مبارکل پل کی جواب رازی دی صورت کے لادم علیہ السلام پبار کی دائیں جوابوں میں حاصل دار نہیں گا دا آئی خلاف جیند گنا خام خیمام گمنشتہ نہ نہیں کل تنہی اور کل تحریمی گڑ شریعت کی شادی مال ودار دلال لارے دِن مخالفت قلع تو گنا نارے کی میں سہوا نہیں کرے کہاں ادا نہیں کرے نسان نہیں کرے سیا ساوانی کری نوخ گناہ نہیں کر اور کی روح آلو سی دا جواب کرے لا تقرر حاضر سجارت احمد ان شرے دب قسد دیکھے گئے ان کہ قصدن نج دیشور میں نہیں ببا قصد کے عرض کر اور یہ تنشیری نسیانند پنسیا ادم انم نے جد وزما دانگی ظالمی نہیں لفظ ظالم مستظم گنا لڑکے مشکلات کی گا تو لفظ ظالم درد مستاقات ذکر کری اکثر ہدایت مشتاح مسلام ظلم چاختہ مسلح مستحد داخ و ثواب کی دان جسل جدان شیطان وسی کرے اور علیہ جو آسوم سے جواب دار چیشے تان تو مسلب جی میں سوسی اور تک سلمتے خراب ہو وہ تمہ سما سے تکاؤ خبرو گی وہ اس طرح علیہ السلام ہو سلمان نفس و نرس وسیع عملی مجھے کا دا منافی رسمت سرنگ آفریدا کی جنت نے اس کے لیے وہ بات کرے دا یقیناً ثابت پہ چدا دا پتوڑ دے جزانے بتوبت اور تبھی رتاب رتاب دودھی ہوئی سب چیزا اکوبت دا غلط کار بولے حقوبت پتوڑے بانے مچا کر مسلن قرآن ازل ازل ایف خطو کی روانی ویسری کتابوں نے روانی چپ کرا تر دے فرار پو تکلیف سے پہلے پھیلے جیب بدل زل پایا پہ احتیاط باندھ مسلسل جو کیقارجی تراگل ملائی جو آگن تفصیلی نہیں دے کہ قرآن جواب کرے ازلیاشانتلت از الماشی فرطین عورت گرنگار نے لکھی بدل جواب کرے فنسی علم اور سنی جواب کے تاب علین توبم الفل دماشیت قرآن کے دل دن کے توبم اور اللہ اوخاندار جگنانے سے توبہ استفار دان دیا اسی تعبدی تو ذرائی کہیں اللہ فرمائی لقد تاب اللہ علیہ نے بھی والانصار ولم صاحب ایسے گنا کروشی اللہ بھی طعبہ قتل خطائی کی کفارور کی اللہ نے توبہ توبہ آغ سے اور تخفیف دے نہ بھی اور منجس کی کرتے استفار ہوئے نامد نے چاہا گنا کو اللہ بن اسرائیل کا خطاب کو عوامر نواحی و ذکر کر گرونے متی کونے ورک وام دوں سب کلے محم کو دا دور شری دے تی ہین دان د دن آتے منافی د ایمان نو آخری ہوا میو مسلڑا نو آخمان نو آر دتابیا کی سما دا ایمان پر سماجی دا پور ہوئی نواقذ نو ایمان جی اے در ذکر کرفرمل شرا ولح تلویز کے تمام پری بن ایمان خرابی دیندان سات نا مکمل سر پار دا عمل نہ پائے کے بلا کشترو بیاتی سمنن قلیلہ نلیلا دا من آ دو دا ایمان دنیا گرف دین بان غور کرے دنیا چلف دین باں نے کی بائیا بانے دین برباد سی کر دیگو تاخیر اسواد داؤ اشتراک کے قانون دارے دی بسمن سمن بانے داخلی تو مبیا بانے داخلی اس طرح تل کتابیا درائیں دت بارت دا سی پکارو سی دا سی ویلشرو آیاتی چی لاکھ آیاتی بسمنن کارشو سمن کلیل نے مبی جوڑک آیاتی ن سمن جوڑا دریاوت جبابدار دت استراف مانا اس لیے ہُنر اپ مان رار استدال کی قیدت آ رہے چکم شیتان اور قید نبائے والے داخل ہے جی آیا نوکول سمان آست لوگ نب وہ آیات بان داخل پر لا جو چی دیتا ہوئی پر کی لا تبدیلی ویم جواد بالغ ندی پر تخبیر کے دراص ناکارا فلک چونا لا رن آیات ہے سکم مقصودی شہر دنیا غیر مقصودی دے دی دے دنیا نہ مقصودی جو رکھ رہا ہو آیاتوں نے گیر مقصودی شہ جو بل صاحب کروا دی سمن کلیلہ دینا معلوم جو قرآن کیا بل کتاب ہلائی خرسول پتول تجارت سرن آ دکان من کیا قرآن میں خرچ ہے قرآن کیتش کرو گیا خاندان صدی پر جواب بانی لو امت اتفاق رے سکھو یہ تجارت فصول کا جواب رائے شدے آیت ندا نمعی ہوئے آیا تو ای کلام اللہ کلام اللہ صدی الفاظ و معنی تو ہملوق نئے نہ مالنی شدہ کرتی ندا سُن درسو رکھو امکان سڑا اح کلام اللہ رے کر خرسی قیمت قیمتی دا کاغذ قیمتی ہی دا محنت دا کتابت اور تبات اور د ج دی قیمت آغز کی چلو دو سو ضرور بیش تقریباً آیا کلام اللہ رے اخ مان سرا مان رے اس خاتیاں ہوتے مال جو کرے تین روپیہ دو رہا ہے گیری کری باپ سریکہ کے چاہ قرآن پٹ پڑے کہ حد سرفینا ہو مال ہونے قرآن نے پلٹائے گیری مال نہ نہ ماندہ سمشے چکر سے کاغذ دے دائیں نکل دی تباد دے جلد دیداخ مان دے گا جو اگر مفسی نہیں ہوں آیا تھی سر سرا اے سر تقدیر کرے آیات تو مراد نے آیا چورے دی لیکن کرشی نائے عزت مضاب دے بسری و تحریر و دنیا میں سلوائے بسریندی نا روایت لاتش تروتان آئے ت نے خطتا سے مٹا ہے پٹولوں کو ذریعہ دنیا سے ما دنیا د پارا چائلی دو تر کے لملے آیا تھی زما پیتور مانے عمل مکری دنیا دپارا دا دام فصری نکلی خاص کر البحر المشید کی راہ مضافات ابولا روایت کہے ابن کا سیر لاتر تعلیم آیا تھی زمانۂ پر درس و تدریس بانے گیا اشتراک دنیا میں کہ تعلیم آیا تھی داخوا دان شاہ فنیش سے آیا تین مرادے کے نب سے آیا تقریب مضاف آزر کی گیا گئی ہدی ابل قلعہ سے مراد آیت نے بخلا احکام دی عوامر نواہد اللہ گز تبدیل مالے احکاموں کو بدل کے دنیا سمنم کلیلن کے دام چلے شلگی دنیا چول لگ جاتا چور الگ کلت کسرت دے کی ترد کمیت سر لگی پیسے معیار آخلا ڈیرے اول غلطی پایا رد کرے مجموعہ جسے ختم کے پائے بنے داخلہ کرے بنا اٹھسلی نیت راجیشی اختار صاحب نا بھی شاید ظاہری و ماہری وغیرہ کری شامی پکوے اور تقوی شہری اور غلط تھے دن تقلت اعتبار کے فیسر مراد اعتبار مقدار نے مراد تقلت تفسیر قرآن کی بکلا ہوگا سورہ نساء وہ عائد کے کل متا دنیا کری سورج تہبار سے دیشے آج تھی کولے دنیا پہ کبھی اور کبھی لیکی سمجھ کبھی سے دنیا وما ہاتھ آلوسی روانی کے لیے فصول جو دنیا اور دنی دنیا نقد پیسے مبلغ فسل وسل پیا مور مختانا نقد روپے بحر محید دکھی چھ بھائی مشریم تفسیر شریش لاتی سمن کلیلا دیگر تفصیل طریقے معلوم کے یہ دیا نے پٹ بارک جگم پیشن گئے پتو رات کیا گئے بدلے تحریف فیکاؤ ددیا پانے سے ددی تکلیف کو کی شرط پڑی میں بھی ماند ہوئی. آسلے چنگا سرشی دادی و دادی دانی ماندہ آج سر اگستی ددی مشرے ددی اقتدار کا نقصان نہ سیر نہ اس میں دریکار طریقہ رہے سرے گاؤں میں شریع ہوگا سر اختیار لیکن بلطرف تا حق مسئلے اور بلازموں کی دوسرا حق نہیں دے خود ہوئی لیکن دے دائیں تہذیب کے مقابلے کی بلے مقابل جدر مشرائے تدر عمارت کا انسانسی سے داد لا کشترواول نسلہ کل مشرق کل عمارت بچکول پارج حق ٹوٹ کی جو آئندہ دو مقلدینوں ابھی نبی بچے این چیتا تاریداری کی دما مادانیں وہ برباد آج اسی لیے کری گلی پکڑ مختار والے مادنائیں پکان کے اسپرد نسٹ کے پپڑوں کے ہوں نکونے کے ہوں فصلے کے ہوں دیوے نبی تابعی دے نبی تعبیش افیا بداز گایا مادانا دور جو نزی و نبی انکار کا سفا کے بند تحریر پائے گی کام بعض توراک کی تحریف لفظی کریاما نوی دس پار دریات پار رشوت کا مالدار سرو یار دنانا شیر جیو تھوڑا چی رجا میں کہ خیراب سے رشوت ممک آئے تو رج مان لاس کی روم کتاب سے آئے تو رج ہمارے نا جائز دا جائز بتم شریت دے وہ ایسے کئی مخال سے شریت ہی مجھے ڈرتا سب بندہ تعلیم بدیل مانے اجڑتا وقت اور کتاب العلی نہ کرنے سدید کتاب کے پتو رات کی, کی دیب اجرت نہ من کے رشو دسل توراک کی دا اربی مان دا یب نا آدم کما علم مجانن کم جان اے نم شورا تعلیم کا لسنگ جداب شہراتی دکڑے لیکن دی بے بن اگر ترکی پائے کی چلے گئی دا تلکی تیل گت کے مانوی ہم آسواں مسلے تاری جو آج سے مسلط پائے پیگ مال آپ کی واحص نکلی ادھر سارا پیغمائے ضرور کے بال بل اتفاق دے اگر اگوار پائے بن ادرت اغصل بل اتفاق حرام دی یا وہ مقام پائے کہ دل اتفاق حلال ہلا اگر اگوات عبادت سے فرض آئیں معائنی پار چاوانی اور مثال آپ عالم ہے قلعے پارا تبلیغ دعوت اور درس و تبلیس بے متعین کرن دبانے تک نہوا ہے میں سوچتا کہ وہ دن بٹ دائبافی میں سردی یا پلاس مش ادما نقطہ ہو سلامان چونکہ تبلیف کرتے ہیں نا ابھی بھی علاج کا رکم والا ہے جذرا ابھی تو پار تعین نہ تعین حاصل کی جی ماں قرآن کریم کہ مقصد پائے کہ علاج دے دبا دم اور دوائی دم اچھی ہو سڑے سواب حاصل مقصد نے اتفاق دال علم سے پریبان اجرت کا رسط جائز ہوئی تو معروفیوں کو مشروطی دلیل پائے بانے حدیث لذیذ اگئے چار امام بپاری نقل کرے شامی وغیرہ مجموع رسائل کے اغوئی جائز کوئی پریبان جانور نفیات کی مقصود امان سرقیم نکیلی سلورنجوس کے چادی سے لجیے پر رویہ بان خامل اور دم آنے کا خیر دے اتفاق کیوا درے پر دم مانے کام اتفاق ہوا دے ماں چی کل تو مسلمان پر خاص نہیں شیلہ کا سرکاری اور جماعت لے کا پھر راولی جو شیرا راو شرائے سے جوڑے گا نیچے مسلمان جوڑے نے تبیبہ نے ہوں دے او جرت اشی بل اتفاق تریک مسئلہ میں اتفاق عمل کی مقصد پائے کہ ثواب بخلی مڑ تو ثواب بخیاتا فلاوت قرآن وغیرہ ثواب دا دماؤ دا دا پارا پتی کے اتفاق دا رواج دامفاقی دا باب باپ دا حرمت کے مشروط مشروطی کے معروفی حضرتی کشب حضرتی امام شافی رحم اللہ وغیرہ نور کئی مسئلہ پاکستان جبھی بار جو بدہیا چار تو بخل نشی ختم نہ بخت ابن کثیر بیاس نجم گلی پلی قرآن ختمول یا رائے کے سواب بخل داخ بے سواب بدرازیم ہوئی شدہ ہے اب جوتے اہناف ہوئے درجہ اتفاقی دوں مقام میں اختلاف پورے اور صرف تعلیم قرآن والحدیث حدیث و امام مالک امام مالی امام احمد ابو سور وغیرہ درخت اور گاؤں سے تدریس تعلیم جائز جائے امام ابو فان دے ابن شادریت تعلیم قرآن مکرو کلانا جائز مکرو تری کے مستقبل لکھ تعلیم د قرآن د فتح دا ازان دودھ حجوان دیکھتے مسلک پری بانے اجلتا وسل دام پائے متاث متاث نہی محسوس نہیں کری ابھی نہیں تو ضرورت دو جائے دا گلب جائز کرے شو پکوڑ پلے گا دیکھ ضرورت نہ خلق اور مراد کرے رہے تھے ضرورت ڈالے بہت دن نہیں چلے گی ہو بے بی پہ سوکار نہ ہمارے اکثر ریبان چلتے کافتر سے تحریک کی دعوت کے ان سلیم دستہ کھل گیا خلق و عام لائی حقوق نہ پی جنگ بخیر خلق نہ ضرورت کی جیری مراد کرے لیکن دیکھی دلی اور ضرورت کے مشتاق ہمارے سابق کرے امام ابو مبونی رحمتہ اللہ علیہ کم دلیل پیش کری جدہ پارے سے اجرت کو تعلیم اور قرآن بانے پر تدریس بانے میں ہوئے ایک یہ اصل دار یہ حدیث صحیح پہ اگر شرا بنی بانے صحیح مارے میں دل ضرورت چوکیدار پہ شرا ہے ضرورت پہ پیسے کرے موراد دے جنے روپاسنا کولاف اور وہ ابھیان ہو تو کمزوری کارے دل کی ضرورت دینی ہو مرا ہے ذکر کری حسرت مقام کی عہدہ تشکر قریلا تفصیل راب العلیہ اویلیم نے قرآن مانیتا سرت مال بالکل سفلتران اور سب تفصیل نشا کا بل وہ سماوی ہوئی اس کی جار پہ تعلیم تدریس بانے ناجائز دے جمع مسلم ہوئے بلدی بلدی اولی ابلا تو, تو آجب الدین نے کل بلالی اقول پیش کیا تحریر نے پاڑا اور کل سید نہ مانے ہیں سید عزیز نہ مانے کیا نام ہے اقتل مقصد راب القول پیش کی ابلاح طالی کے شیر منہ دام و قابل کے نور تعلیم بسی وغیرہ کرے دا دلیل دلی اور حرمت ہونے کی گئے دا بلا لیے تفصیل داؤ مختلف چار کی چوراک کے کی دا کیورات کے دامان دا پا بھی پہ رکھاستے اگر منہ دپار دیا متوجہ نپائے کے تفسیر نہ او مان استعمال جو تفصیصوں کا دانشی کے لیے اورائے نبی سلدال کی, کی جدان یہ بات رسائل ماں تفصیل کی لکلی ارادم کا شرط الحایا جدار رسائل مستقلم شاید کو سن کی سمان کلی من صرف بحس پاتے سبب سو بل اللہ, اللہ کی گریش تاسب کر مشہور کال جگم فسری لکل اخواری وکری بساداری سرے قتل کر سراجی کرے کتل کر مالم اور سراؤ پارے داخ ہلے ہر سے میرا شاسیل جگڑا گیرے دل علیہ سلام نے تپوس اللہ پوائنٹ نہ بکر کی دا دبا سے جدا صبر سے قاتل معلوم دا دامشور دا دل پارا حدیث مرفونشت چلتا نہ قرآن کی تنسیش تبربان بحر مہیر کے بحیانوی صرف اسرائیلی روایت خدا خبر بنا دنیا خدا اسرائیلی روایت لام سب قرآنوں کا ذب علاقندے نہ مخالف دلیل اشتقان یو ظاہر جو قرآن دار زبر بکرے مکرو قتل رسو ذکر کرے قرآن پر چیف سبان بدلے سدھ لے دین دار اس قتل تم مستقل و لفظ دو قرآن پر اسلاتی نہ مستقل و آپ روس تمدہ مستقل عمدہ درم در بنے کہ وہ بلا ہو جا اب نے کسی لکھئی پروایت سعید میں جو ہے زبے جو بکرے زب اور قاتل مقبول دواق ترمیم سلیح کالا مساف سلیح کال تیسو سلیح کال جانچر تو سعودی کے سوڈنٹ کے سیدھا پر سلاجہ کے پرو تو سیدھی پر سلیح کالا گئے درد عمل کرو کرو تو ہم تعدی تادی روایت کہتے ہیں داعش کالا کی بڑے بات کے مسئلہ خدا اسرائیلیا گمن نے شوٹنگ والی بس طرف تلن قائم لکھ لی بدائے و تفصیل کے سکھ لگی قائم فوائد راجمن کرے اور کتاب لیں نکلے بدائے تفصیل اڑے اور بہتر نقصیر بن کیا خود زور تفصیل و تفسیریں کھائی ہو ایک دماغ اڑ مختص جب بکرے نا معبود جو کرونا چل آؤ ان مسلمان اللہ دے ای ایمان دے دا دا پارا دائد مخت بکارا لا فلا کے پتہ لے سر محبت مشتاؤ مطلب ہے کہا بتا سبق ہے شارک دارکھ مختصرتا مبو چلے دائی دل سی اسپت شرکن سبب خدا نے اصل سبب تو دے زیادہ مقصد تاکید پتی چین ہے کار ادان اکتو گلا خبر دیو سمستیوں سے اخبار آج ادال دیو ان سنگے اور رابسنگ دونوں گدوارے سے دا دن پتی سے چلی کا دادی پاک امتحان کمزور والم کے دودھ کی دھار دو لائے شری کمزور وال جلدی چون چڑا شوروں شورو کا شیلے شوروں کرے پر سراختم جم نساس کار ہمیں سے انکار کر لے گا میں نہیں جوڑ پڑوں اور کے مرا ہوئے دلیل سے کئی بانی سیامر مسر اضال بشر دارا بزا بکارے نہ ہوا ہو گور آزر لال خبر نہ بیاں کر لطیف نکتاؤ گور سامری کیوں سام جی کو ماد کرومر پل ہال بان فارم عوان بینک جو, آو لا ولا آو بین جو بچے جو کرو درمیان عمر والے جو کرو دان یا سرو جو کرو سرو سے جو تکاری تک کرتے تک دا اور نہوکڑوں نہ دان یو کرے گا لاظل ہم طریقہ ہے بالکل داستم دا بیان کر لکن سختہ دلی کو محبوب کیختہ نہ شکر ہے شرک زیادہ بری معانی کی ناگ ماد چاہی بن لگی پہلا جدید بارہ یا فیگر فری ہے آئے اس کا دل تم نقصان سر برا پائے گی بنے مختلف کال نہ تفسیر کال تفصیل کریں دا بکار بتایا جانا ہے زر ہسوا بڑی خبردار کے ختلات جو تک دا مردہ مرغی بھی ترتیب بالکل برابر برابر مکھ کی بانوں کو تو گو روپر ممن بھو بغیر مپال آپ تو خبر آگے راگر چیزوں کے قریب بارک کو عقیدت کرنے کو عقیدت خود لے کی مرے راجو اندیش دار جواب میں تصویروں کی سارا نہ نہ ختم کو باندھی اور ختم سو نہ پس میں نہ پائے کہ یہ کمال اللہ پیدا کی دا سن پیدا کیبیا نقصان کرے شرکی تعیب پر ولم يجانئ كتاب من عند الله مصدق لما هاهم وكان من بغرير كتب المؤمنين كذلك ولم يجانئ عربي كته في سلامكم واهيا پینار سروسم دینے نو نین کار کردہ اور بڑی موجودہ رسو کرا دے لگنے داخلہ دیہات میں بال سب استعمال ماندار چریجان ستارے سما والے کام لکھے جم سرجن ہندو اللہ چو رسی نیا معلوم جو مانے جاگ راج ناروپند استدار بڑی حلق کے بڑی فتحسل فتح اللہ تم سنتا سم نیپال میں طلب ہوئے مجھے وہ طلب گولم اور خبر طلب کا جب نبی پواڑ کے دشانہ آلات مانگا آنڈ مانگے دکا کران سو میں آرب نہ تپوس بڑھتا فری مبنی کا نا دودھ تیراک کے آر نکل گئے اس کے اخبار اور اس کے اعلان نہ اخبار ہے کہ بھائی تپوس کا کیا مشہور یاطرا بڑے نام کی جدید بتا حدیث سے امام مسلم داری حدیث کوئی تعداد دلاڑ دلاس مندر کے چھتیس جاگ سے نمون زیرو روپئے پڑتا تھا یہ جیون کچھ نلارا دبدل کو بنانا اور بہتر وقت کی ملک آئی کا دنوں کا رو مان سنتا دن نل کمرے سے دن, نمیر سے, دن نمیر سے جو کمرہ بہت بلا جیون ملائی اور طاقتور او زن کی طرح نشو اور غصہ سے مخالف کے اوپر میوال مجھے آنا ترک ہو گیا ناغیر اظہر المسیح اور نزدیر جرپران سیشم اظہر بریہ کی غزل مسیح بجار منگ تکو سکتے مونگ آگے پلک گیا سمندر تپو سی نانو تبستان سمندر آؤ گرجار بھی تو مدر کو پہلا سور مون پہ آؤ پہ شور گے حضرت مدینوں تو کہ اللہ اس پر حدیث میں انکار بھی سیکھے جب حدیث کا مسلم نے صحیح حدیث مسکار کے مشکل چاہے عید رہیں اللہ کے ساتھ رہیں نہیں بھی نہ یہ ہوگی جو الگ تپوس کر رہنا دوبارہ چستر تور سپار جو تلگن سم تر نقش تاسی بار آدھا بکر مانا رے چست لے دیو خبر کر کے باغ میں رنگنی نائی ملن سائی مرتن ہوئی برخری کے ونگ کے یا خریدی موبی اور تیرا کی بات دیوہ دیوراک نارن کر دلی قطعیب کے محبیث تو راہِ بشتا چام نشقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرورکوالی کے دکھر سرا ملائے راہ, راہِ بو دیورا کے دمکوالا راہِ بین نور کلا راہِ بسنے لگاہ سل کیا لکڑے گا چلنے والا کل شیوراؤس کو نابو طالب دا بتا نبی جو کے اور ما علامات کی نکلی بار جماعت میں مگر آشا ہوگی جنوبی جوڑی کرا میرا نہیں گرے چھوڑنی اب روم جائے تو سرس کرتا گئی اب اتارے شام تم بہت مربے کی جانا واپس بو گا دیہی سے بوزار. اکثر حصہ کی آواز نے سب دن سہی ہے محاذی سنگھ بائے اشراقی روس سے شخص پچلا ذکر روش بلال اور سرو او اور واپس کرنے دا پڑے کی حدی سے من کر گئے سن ٹکڑا من کر گا نور سہی رہے دانے دا رو ہنمانی جکرکڑی تئیرا کی جڑی ہولا کے نہ مانے زکرکڑی دیکھے سے ذکر رشتہ خبر بے ارکو چاو کی خبر بے طلب گا مانی شوشی ہو تلب دفت ہے تلب دلد آیت کے دن ذکر بنے بھی نشتہ ندا زیادہ قرآن میں رسی نس قرآن سا کے دل میں یا ابن جی یا دن سٹے گئے رشتہ تفصیل رشتہ ندا سی جو ساب تین ساب تب فرن پھر لے کے بریکس میں الفاظ یہ لفظی صلی اللہ علیہ وسلم یسن سرو صلی اللہ علیہ وسلم مدد بے تل تلب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجید دانے سے مدد تلب کا مجیدہ سے اللہ نبی رے گا چیری رام اور مجید ورم قسم الفاظ نعام تقسیون کے ذکر سارجن رسی وغیرہ اصر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن نبی بن نبی کا مبانی دین دانش کے بحقنبی بے رسی الدن نبی بے مجیے نبی سمان لا بن نبی سن سلم بسیرت دعائے اوانبی چتر پاٹر رمانے گرا لے گی وہ سرائے لے گا چیری رام ارب